بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد ارجو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله و على النبي صل على النبي وعلى اليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبي الله وعلي على اليك واصحابك يا نور الله ما شاء الله مدنی مولا دھمالے بغدادی کر رہا ہے صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد سلحیب علی علی صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ تمام عاشقان نے غوثی اعظم کو ماہ فاخر ماہ ربیع الخر مبارکوں میرے پیارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا گیارہویں شریف والا پیارا پیارا مہینہ آ گیا ہے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے شرکت کی نیت بھی کر صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی اس سے قبل کے جلوس غوثیہ کے پیارے پیارے مناظر ہم دیکھیں میں تمام عاشقانے غوث اعظم کو آشیکان رسول کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی گیارہویں تاریخ کو الیونتھ آف ربیول آخر پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر حسنی حسینی ہمارے پیرو و مرشید شیخ عبد القادر جی رانی قد نورانی کا عرس مبارک, مبارک ہے یہ تو اپ, آپ کی ولادت سعادت یہ یکم رمضان المبارک کو ہوئی تھی اور یہ وہ بابرکت ذات ہیں کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تھا مادر زاد ولی ہیں دہشی ولی ہیں اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں اسی طرح پیارے آقا کے صدقے تفیل آپ کی کرامات بے شمار ہیں تو انشاءاللہ شاء اس ماہ مبارک کی برکتیں لیتے رہیں گے اور خوب خوب ذکر غوث اعظم بھی سنتے رہیں گے مدنی مذاکروں کے ذریعے خوب علم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے آئیے دیکھتے ہیں جلوس غوثیہ کے بھی پیارے پیارے منع